تیار کردہ علمی قیسد گھر کسی ٹورج سیڈی ملنے کا پتانوں فرما لیں علمی قیسد گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈلبی ایریا کراچی فون نمبر چھے تین سات سفار آٹ ایک تین باب قول اللہ و نضع الموازین القصف لیوم قیامہ و ان اعمال بني آدم و قولهم یوزنون وقال مجاهد القصص العدل بالرومية ويقال القص مصدر المقصد وهو العادل وأما القاصد فهو الجاهر هو الجائر وبالسند المتصل من أستاذنا وشيخنا الدكتور المحدث في نظام الدين الشامزين حفظه الله ورعاه إلى الإمام الهمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث سيد المحدثين محمد بن إسماعيل البطاري أنه قال حدثنا أحمد بن أشكام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القاقع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان تقيل ثالث الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من فرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مبدل له ومن يبدله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وصندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعض فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صَلَّى الله عليه وسلم وبعض فقط قال الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث بعد قول الله ونبع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العتل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر وبالسند وبالسند المتصل منا الى الحافظ الحجج امير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حبد ثنا احمد اشقا بال حد ثنا محمد کالن اللہ, قال قال اللہ علیہ کل متا نے حبی بتا نلمان سفی فتح نے آل رسان سفی لتا نے سبحان مل دہندی سبحان اللہ الحمدللہ یہ ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف البنوری رحمہ اللہ تعالی کی اس گلشن کا یہ سلسلہ الحمدللہ جاری اور ساری ہے اور آج ہماری تعلیمی سال کا اختتام ہو رہا ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ آپ کے سامنے صحیح بخاری کی آخری حدیث پڑی جا رہی ہے یہ کتاب صحیح بخاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مجموعہ ہے اور امت کا اس بات پر اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب یہ اصح القتوں میں کتاب اللہ ہے یہاں یعنی اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن کریم کے بعد مخلوق کی کتب میں سب سے صحیح ترین کتاب ہے لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصفل کتب کتاب اللہ یعنی مخلوق کی کتابوں میں صحیح ترین کتاب ہونے کا مفہوم کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے محدثین کے ہاں علماء کے ہاں اس کا مفہوم کیا ہے میں یہ بات آپ کی خدمت میں اس لیے عرب کر رہا ہوں کہ آج کل دو قسم کے فتنے بہت زوروں پر ہیں ایک فتنا تو ان لوگوں کا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں اور نعز باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دلیل اور حجت کے طور پر تسلیم نہیں کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ لوگ در حقیقت اور کریم کے منکر ہیں اور دین کے اس پورے نظام کے منکر ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور وہ محدثین کے ذریعے سے فقحا کے ذریعے سے علماء کے ذریعے سے ہم تک پہنچا اصل یہ ہے کہ یہ اس پورے نظام کے منکر ہے لیکن فراہطن یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا انکار نہیں کر سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے دین اسلام اور اس کے احکام کا سراہطن انکار نہیں کر سکتے صرف اس کو یہ جو انکار حدیث ہے یا آپ کے احادیث کو حجت اور دلیل تسلیم نہ کرنا یہ درحقیقت ایک جال ہے ایک پردہ ہے جس کے ذریعے سے وہ پوری دین کا انکار کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا فتنہ بھی بہت زوروں پر ہے اور وہ فتنہ یہ ہے کہ احادیث کیوں کو حجت تو تسلیم کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننے کا لوگ نام لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا طرز عمل حقیقتاً منقر حدیث سے مختلف نہیں وہ بھی احادیث کے کچھ حصے کا انکار ہے اور حقیقتاً وہ انکار کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی مسئلے پر بہت مباحثہ ہو, ہو رہا ہو تو اس وقت وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس فنا مسئلے کی دلیل صحیح بخاری سے بتاؤ یا اسلام وسلی کی دلیل صحیح مسلم میں بتا دو اس لیے کہ یہ دونوں کتابیں صحیح ہیں, ہیں، یہ اصف الکتوں بعد کتاب اللہ ہے تمہارے اسلام وسلی کی دلیل اگر اس کتاب کے اندر موجود نہیں تو گویا ان کی نزدیک وہ مسلم ماننے کے قابل اور تسلیم کرنے کے قابل نہیں یہ بھی حقیقت انکار حدیث کی ایک قسم ہے یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ انکار حدیث کی ایک قسم ہے اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ سعید بخاری اشق القطب بعد اعت اللہ اگر ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے اس کا مفہوم امت کی نزدیک اور علماء کی نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر صحیح بخاری کے اندر جتنی حدیثیں سند کے ساتھ ذکر کی ہے مسندن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یا آپ کے افعال اور آپ کے صفات سند کے ساتھ جتنی حدیثیں نقل کی ہے وہ سب کی سب ان کی سند صحیح ہے لیکن صنت کا صحیح ہونا یہ اس کے ساتھ یہ ضروری نہیں کہ وہ حدیث راجح بھی ہو اور وہ امت کی نزدیک معمول بہا بھی ہو معمول بہی بھی, بھی ہو اور وہ اس کے اوپر عمل بھی ہو محدثین نے اس بات پر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ بعض حدیث ایسے ہیں کہ جو صنعت کے اعتبار سے بالکل قوی صد کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے لیکن صحیح اور قوی ہونے کے باوجود وہ احادیث امت کی نزدیک وہ معمول بہا نہیں یعنی ان احادیث پر مستحدین کے ہاں عمل نہیں ہوا کرتا باوجود اس کے کہ وہ احادیث صحیح, صحیح ہے امام کی رحمت اللہ نے دو مثالیں اس کی پیش کی ہے سنن تجی میں کتاب العلل امام طی رحمت اللہ سنن تلنزی کے اخیر میں مستقل ایک مختصر سی کتاب ہے امام طی رحمۃ اللہ علیہ کی جس کو اہل الکرا کی ہے وہ امت کے ہاں معمول بحا ہے یعنی ہر حدیث پر امت کے کسی نہ کسی طبقے کا کسی نہ کسی مجتہد کا عمل ہے سوائے دو احادیث کے کہ دو احادیث ایسی ہے کہ جن پر امت میں سے کسی کا بھی عمل نہیں فرماتے ہیں کہ ایک حدیث تو وہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ جمع کر کے یہ دونوں نمازیں آپ نے پڑھی بارش نہیں مریض و مرض یعنی بیماری نہیں کوئی غزر نہیں کسی حضرت کے باوجود آپ نے دونوں نمازوں کو جمع کیا یہ حدیث امام سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت میں سے کسی مشتحد کا کسی فقی کسی امام کا اس پر عمل نہیں اس لیے کہ جن حضرات کی نزدیک جمع بیناتے جن کی نزدیک جائز بھی ہے ان کے ہاں اس کے لیے کچھ شروط ہے کہ ان شروط کے مطابق وہ جائز ہوا کرتی ہے ان شروط کے بغیر نہیں دوسری حدیث ابواب الحدود میں امام طی رحمت اللہ نے ذکر کی ہے شارب میں یعنی شراب پینے والے کے متعلق آپ نے کہ یہ ارشاد ہے کہ پہلی دفعہ شراب پی لے تو فرمایا کہ اسے کوڑے لگا دو حد لگا دو دوسری دفعہ پی لے تو فرمایا کہ پھر اسے حد لگا دو تیسری دفعہ پی لے تو فرمایا کہ پھر حد لگا دو لو ہو فرمایا کہ اگر چوتھی دفع وہ پھر شراب پینے کے اس گناہ کا ارتقاب کر لے تو اس کو قتل کر دو اب یہ حدیث ایسی ہے کہ چوتی دفعہ شراب پی کر اگر کوئی شخص قاضی کے پاس لایا جائے تو اب اس حدیث کی روح سے اس حدیث کے مطابق اسے قتل کیا جانا چاہیے لیکن امت میں سے کسی مستحد اور کسی امام کا اس حدیث پر عمل نہیں ہے کوئی مستحد اس بات کا قائل نہیں کہ شار خمر شراب پینے والے کو سزا کے طور پر اس کو چوتی دفعہ اگر لایا جائے تو سزا کے طور پر اسے قتل کیا جائے یہ امت میں سے کسی کا عمل نہیں حالانکہ حدیث بالکل صنع قوی اور صندر حدیث بالکل صحیح ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی حدیث کے صنعت کا صحیح ہونا اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ حدیث معمول بھی بھی ہو امت کے امت میں اس حدیث پر عمل بھی ہو اس طریقے سے اب مستقل کتابیں اس پر لکھی گئی کہ ایسے احادیث کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ جو سندن صحیح ہے لیکن سندن صحیح ہونے کے باوجود اس ان احادیث کے اوپر عمل امت میں سے کسی مشتحد کا ان احادیث پر عمل نہیں تو ایک بات تو سمجھنی یہ ضروری ہے کہ ہر حدیث کا ہر حدیث صحیح کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ امت کی نزدیک مجتحدین کی نزدیک وہ حدیث معمول بھی ہو اور اس پر عمل بھی ہو دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ بھائی صحیح ہونے کا مفہوم فقط اتنا ہے کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے آپ سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے واسطوں سے وہ حدیث نقل کی ہے وہ سارے سارے واسطے وہ صحیح ہے وہ لوگ ثقہ اور قابل اعتماد ہے یہ مفہوم ہے فقط وہ کی اس کا باقی یہ کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے خود ابواب قائم کیے اموات قائم کرنے کے بعد بعض مقامات پر آثار نقل کیے بغیر وہ صنعت کے آثار نقل کیے ہیں اس کے علاوہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بعض مقامات پر تعلیق کچھ حدیثیں نقل کی ہیں اب جو ان کا اپنا کلام ہے یا اسی طریقے سے جو آثار انہوں نے نقل کیے ہیں ستر جمع کے اندر یا تاریخ کے طور پر کچھ احادیث اگر نقل کیے تو ان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غیر صحیح بھی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے جو اول سے لے کر علی سے لے کر یا تک اول سے لے کر عقیل تک پوری کی پوری بالکل صحیح ہو اور اس پر انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش باقی نہ ہو ایسا نہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے امام بہتر مناق مشاطی میں وہ فرماتے ہیں کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی جس کا نام ہے ارسالہ ار جس کے متعلق محققین علم آباد میں فرماتے ہیں کہ اصول فقر کی سب سے اول ترین کتاب دنیا کے اندر جو لکھی گئی وہ امام شافی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے ارسالہ ار یہ کتاب جب امام شافی علی رحمت اللہ علیہ نے لکھی تو فرماتے ہیں کہ اس کی تصحیح کی پڑھایا بھی طلبہ کو تسی کی دوسری دفعہ پھر جب پڑھا رہے تھے تو پھر اس کے اندر غلطیاں نکلتی رہی پھر تسیح کرتے رہے تیسری دفعہ جب پڑھایا طلبہ کو تو پھر اس میں غلطیاں نکلتی رہی پھر تسیح کرتے رہے سات دفعہ جب ایسا کیا اور اس کے بعد بھی جب پڑھانے کی نوبت آئی تو غلطیاں نکلتی رہی تو چھوڑ دیا ارشاد فرمایا کہ ابلاح اوق اللہ, اللہ کتابہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب قرآن کریم کے علاوہ کسی اور کتاب کو یہ مرتبہ نہیں دینا چاہتے کہ وہ اول سے لے کر اخیر تک ساری کی ساری بالکل صحیح ہو ایسا نہیں تو میرے عرل کرنے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ صحیح بخاری یقیناً اصل بعد کتاب اللہ ہے امت کا اس بات پر اتفاق ہے لیکن یہ کہ اس جملے کو یا صحیح بخائل کی اس مقام کو اب لوگ استعمال کرتے ہیں فقہا کی محنتوں کو کا انکار کرنے کے لیے یا اب اس کتاب کو یا اس جملے کو لوگ استعمال کرتے ہیں حقیقت احادیث کے ایک حصے کی انکار کے لیے کہ احادیث کے اس حصے کا انکار مقصود ہے جو حصہ احادیث کا صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے اندر موجود نہیں حقیقت یہ لوگ انکار کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی نظر میں فقط صحیح احادیث بخاری اور مسلم نے ہے حالانکہ یہ دعویٰ نہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کیا نئی یہ دعویٰ امام مسلم نے کیا کہ میری کتاب کے اندر جتنی حدیثیں ہیں یہی فقط صحیح ہے اور ان کے علاوہ ان کتابوں سے باہر کوئی روایت صحیح نہیں یہ دعویٰ امام بخاری نے بھی نہیں کیا امام مسلم نے بھی نہیں کیا بلکہ امت نکی یا عالم نے آج تک محدث نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا قول حافظ ابن حجر کلامی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے فت الباری کے مقدمے میں وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب کا اس کتاب کے اندر جو احادیث ہے ان کا انتخاب تقریباً چھ لاکھ سے زائد احادیث سے کیا اور فقط صحیح حضرت سے اس کتاب کے اندر نقل کی لیکن وہ طرف تو منصف فرماتے ہیں کہ صحیح احادیث بہت ساری ایسی تھی کہ جو صحیح تھی لیکن صحیح ہونے کے باوجود میں نے اپنی اس کتاب کے اندر ان کو ان احادیث کو ذکر نہیں کیا ایمام مسلم رحمت اللہ کا یہ قول خود صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو نسا اشعری کی حدیث جس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا فنسطو امام کی اتباع کے متعلق روایت ہے کہ مختوی کو امام کی ابتباع کرنی چاہیے اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ذکر کیے کہ جب امام پڑھے تو فرمایا کہ تم خاموش رہو اذا کرا فنستو جب امام پڑے خراب تو اس وقت تم خاموش رہو یہ حدیث شاگرد نے امام مسلم رحمت اللہ علیہ میں یہ پوچھا کہ آپ کی نزدیک ابو اشاری کی یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک صحیح ہے شاگرد نے پوچھا کہ جب صحیح ہے تو پھر آپ نے اس کو صحیح مسلم کے اندر نقل کیوں نہیں کی ذکر کیوں نہیں کیا فرمایا کہ میں نے صحیح مسلم کے اندر ہر صحیح حدیث کو نقل نہیں کیا لے کل السین صحیح حسینی وضع تو ہوا ہونا انما نما وضع تو ہا ہونا اجماؤ والے ہیں کہ ہر وہ حدیث جو میرے نزدیک صحیح ہو اس کو میں یہاں نقل کروں ایسا نہیں اس کتاب کے اندر تو میں نے فقط وہ روایتیں ذکر کی ہے جن پر چار محدثین کا اجماع ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے چار ہزارات تھے جن کا اجماع ان روایت کو فقط نقل کیا صاحب مستدرک نے مستدرک جو ان کی کتاب ہے المستدرک عالت صحیح ہے اس کی ابتدا میں انہوں نے یہی بات ذکر کی کہ میں نے یہ کتاب ان لوگوں کے پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے لکھی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ صحیح احادیث فقط بخاری اور مسلم میں ہے اور مخاری اور مسلم کے علاوہ ان سے باہر کوئی حدیث صحیح نہیں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب لکھی ایسے لوگوں کے رد میں